لا يخلو من نفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يمنون ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له يَوْمَ أَفْلَحَ الْعَادِي فِي يَوْمٍ طَيِّبٍ وَلَا خَوْفٌ بِي وَلَا حُزْنٌ ہر قسم دی حمد و تنا تعریف تمجید تقدیش اس مالک الملک رب العزت وقلا شریک نائق ہے کہ جس نے اپنی رحمت اپنی مہربانی اور اپنے فضل و کرم نل آنو ایک ایسے پیغمبر اور رسول کی امت اندر پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پیغمبر جیسا کوئی پیغمبر کسی پہلی امت نو نہیں ملیا آپ کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء علیہم السلام اندر بلند ترین اسی طرح کا مرتبہ تمام اندر سب تو آلہ بالا اور بلند اللہ جانو صحیح امت بنن دی توفیق عطا فرمائے پر اللہ نے پرانی مجید اندر بڑے واضح الفاظ اندر ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت بہترین ہو جنو لوگ واسطے نمونہ بنا کے بھیجیا گیا اور پیدا کیا گیا بہترین اس لحاظ نال نہیں اس امت کے دور اندر سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے بہترین قسم کی رہائش مل گئیے بڑا عمدہ لباس میسر آ گیا ہے بڑی اچھی غذا اور خوراک مل گئی ہے بلکہ خود ہی بہترین ہون دیا تین تین اسباب بیان فرمائے خیر اخرجت عن کیوں بہترین ہے اے امت تمرو بالمعروف اس واسطے کہ تی نیکی دے کم لوگاں دستے ہو نیکی کا حکم دین دیو خود نیکی دے کام کر دیو تے دوسرے دوسروں توجہ دلا دتن ہوں نہ ان خود برے تو رک دیو اور دوسرے کو روکن دی کوشش کر دینو نہ بلا اور تعالی اللہ سے ایمان ہے اللہ سے یقین ہے یہ سارے بہترین ہون کی وجہ اور سبب اللہ نے بیان فرمایا اللہ کرے کہ اسی خود نیکی کے کار بند بن جائیے نیکی تے نیل پیرا ہو جائیے اور دوسرے نیکی دی رغبت اور شوق دلان والے بن جائیے اللہ کرے کہ اسی خود برائی تو رک جائیے اور دوسرے برائی تو روکن کی کوشش شروع کر دیں اللہ کرے کہ سڈا وہ ایمان اور یقین ایسا ہو جائے کہ جی قیامت کے دن قدر و قیمت اور جی قیامت دن عزت و تکریم ہو جا نتیجہ اللہ نے جنت اور اپنے انعامات اندر عطا کرنا ہے اگر اے خوبیاں یہ خصوصی اسی اپنے اندر پیدا نہ کی تیا. پھر بہترین امت دا خطاب سانو نہیں مل سکے گا اللہ لا شریف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اے توفیق عطا فرماؤں گے کہ جس ویل سارے انبیاء سارے پیغمبر اور رسول علیہ مسلم قیامت کی دی ہولناکی دیکھ کے اس تکلیف اور مصیبت دیکھ کے کہ اے ہی پکار رہے گے رب نفسی رب نفسی رب سلم رب سلم اللہ میری جان بچ جائے اللہ مینو چھٹکارا حاصل ہو جائے اللہ میں نجات پا جا اللہ اپنے حبیب نو اس موقع تے اے توفیق عطا اتا گے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس ویلے بھی کہہ رہا ہوں گا رب امتی رب امتی اللہ میری امت اس مصیبت تو بچ جائے اللہ میری امت نو نجات مل جائے اللہ میری امت اس مشکل سے نکل جائے اس امت اندر شامل اور شریک ہون کی کوشش کرنی چاہیے ویسے تو آپ کی رسالت اور نبوت جدوں تو شروع ہوئی قیامت تک اون والے آخری انسان تک سب آپ کی امت اندر شامل ہیں کیونکہ آپ کو لو اعلان ہی اے کروایا گیا قل یا الناس انی رسول اللہ علیہ کم اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان فرما دیو یا الناس اے نسل انسانی اے آدم دی اولاد علیہ السلام این رسول اللہ کم جمی اللہ نے مینو تے سارے کی طرف رسول بنا کے بھیجے تم سارے ہی میرے امتی ہو امت پھر دو بڑیا بڑیا کتنا ہو گئی سارے انسان قیامت تک امت اندر شامل ہیں انہوں نے منیا یا نہیں منیا اس قسم کا نام ہے امت دعوت کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی اعلان فرما دیتا اپنی رسالت اور نبوت لوگوں بیان کر دیتی او خوش قسمت اور خوش نصیب جنہ نے اس دعوت نو قبول کر لیا جنہوں نے اس اعلان سے لبیک کہہ کے اپنے آپ جہنم کو بچاؤ کی کوشش شروع کر دیتی. امت دی امت کی اس قسم کا نام ہے امت اجابت یعنی انہوں نے قبول کر لی دعوت انہوں نے اگوں لبیک کہی اللہ خان بھی امت اجابت اندر شامل اور شریف فرمائے لی گزشتہ چند چمیا تو انتے اجابت اندر شامل اور شریف ہون دی پہلی سیڑھی اور پہلا زینا جارے اندر کچھ گزارش کی جا رہی ہے اور وہ او ہے توحید اللہ دی وحدانیت اللہ دا ہر لحاظ اور ہر اعتبار نل وقد لا شریک ہونا توحید تو تین بڑیاں بڑیاں قسم بیان ہو چکی نے اختصار سانو سمجھان واسطے یہ تقسیم کی گئی یعنی توحید فات کہ اللہ اپنی ذات اندر وقد شریف ہے توحید ففات کہ اللہ اپنی سارا کفت اندر وقدہ حو شریف ہے کوئی بھی او وہ ساجی اور شریف نہیں اورید افاظ اللہ اپنے کام کرا شریق ہے وہ کسے کے مشورے دا محتاج نہیں کسی کو اجازت لین دی ضرورت نہیں کسے دا کا ان اور خوف نہیں وہ جو چاہ ہے خود ہی کر گئے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق چوتھی قسم توحید دی توحید پھر عبادات ہے جدو کوئی خوش قسمت اور خوش نصیب یہ تین چیزوں قبول کر لو کہ اللہ اپنی ذات اندر وقت لا شریف ہے اللہ اپنی صفات اندر وقت لا شریف ہے اللہ اپنے افعال اور اپنے کام کرنے اندر وقت لا شریق ہے تو پھر اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے وہ انسان کہ جدو یہ خوبیاں صرف اللہ اندر پائی پھر سب سے زیادہ عزت سب تو زیادہ ادب سب تو زیادہ احترام بے اقسام دلہ ہی ہے اسی چیز کا دوسرا نام عبادت ہے کہ وہ ہستی جیڑی اپنی ذات اندر بے مسل ہے وہ ذات جہی اپنی صفات اندر وقدہ ہوں لاشری ہے وہ اللہ جیڑا جو پھر حق کہ صرف عبادت کیتی جائے پچ سامنے چکیا جائے ادو ہی منگیا جائے ادوے کو ڈریا جائے باقی ساریاں دی اس لحاظ پر نفی کرباد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پرانے مجید کے الفاظ اندر یہ اقرار کروایا گیا فرمایا کہہ دل نہ سوالات کی اِنَّا سوالاتی میری ساریا جسمانی عبادت جنہوں کا تعلق جسم نل ہے جان نل ہے بدن نل ہے انہیں سوالات میرے جسمانی عبادت جسمانی, جسمانی عبادات اندر نماز آ گئی جسمانی عبادات اندر روزہ آ گیا جسمانی عباداتی عبادتوں کی تی میریا مالی عبادت جنہوں کا تعلق مال وال ہے کہ میرا جینا وَمَا مَا اور میرا مرنا واسطے ہے سب کچھ اللہ واسطے میں اگر جسم نل کوئی عبادت کرنا اپنی زبان نال کوئی کلمہ بولنا اپنی زبان نال کوئی لفظ ادا کرنا سزاوار او اور او دا حق دار بھی اللہ ہے جل شانہ میں اگر اپنے جسم کو سے محنت اور مشقت اندر پانا یہ کوئی ریاضت کرنا دا حقدار بھی اللہ ہے میں اپنا مال اگر خرچ کرنا تے او دے اندر تو رضا اللہ کی مقصود ہے میری زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا واسطے ہے اور میرا اس دنیا تو جانا اللہ کی رضا واسطے ہیں. ان سوالات ہی وہ نوسو کی و محیا یا ما کی میری مالی عبادت میرا مالی میرا جینا میرا للہ کے سب کچھ ہی اللہ ہے. کیڑا اللہ رب العالمین جہ سارے جہان دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازک رازق وہ تو سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں تو ہی فل عبادت عبادت اندر بندے کی آج دی بندے کی انکساری بندے کا خوشو بندے کا کوزو سب کچھ آ گیا کہ میں اپنے آپ کو اگر آج کا اور درماندہ سمجھنا تو صرف اللہ سامنے سمجھنا کیونکہ میرا یہ ایمان اور میرا یہ یقین ہے کہ سب تو بڑی ذات اور سب تو بڑی ہستی ہے ہی اللہ جلد اس واسطے میں وہ سامنے آج اور مسکین ہاں اور انہیں ساموں خوب احساس دلایا یہ فرما کے یا مات اے انسانوں اے آدم دی اولاد علیہ السلام انت مل پکارا یہ حقیقت نہ بھول جانا تی سارے ہی اتم پکارا او اے لاہ تب کے سب, سب انبیاء بھی امت بھی سیاہ بھی سفید بھی چھوٹے بھی بڑے بھی عربی بھی اجمی بھی تی سارے سارے کی انتم ان کو سارے ہی اللہ د فقیر ہو اللہ محتاج ہو اللہ درد مانگت اور سوالی ہو ونی الحمید مگر اللہ تو اٹھے تے کا بھی محتاج نہیں نہ کسی ایک کا نہ سارے سارا ساری مخلوق بھی مل آ جائے اللہ ساری مخلوق سے بھی کسی کا محتاج جدوں ساری مخلوق خود ہی محتاج ہے اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے تو انسان اللہ تو بےگانہ نہیں رہ سکتا اللہ تو دوری اور بہت نہیں یہ اندر آ سکتا کہ میں تے فقیر ہاں میں تے محتاج ہاں ہر وقت ضرورت ہے مینو اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجاس السلا تب ضرورت پڑے جدوں چاہیں جب تحتاج اللہ کو منگی کسی ہوگی اور بات بالکل واضح ہے کہ منگنا وہ چاہیے جہاں کو سب کچھ موجود ہوے چاہیے جیڑا خود ضرورت مند نہ ہوسے منگنا شروع کر دئیے جہد کوزاں کچھ نہیں تو پھر وہ سارے دیا ضرورتیں کس طرح کر سکتا ہے اگر کسے ایسے کولو منگنا شروع کر دئیے جیڑا خود محتاج ہو او تک کسے دوسرے کو دےوے گا وہ کہے گا میاں ہوں مجھے خود اپنی ضرورت واسطے چیز لہذا منگنا وہ چاہیے جہاں جی کو سب کچھ موجود ہوگا منگنا وہ چاہیے جیڑا خود محتاج اور ضرورت مند نہ ہوئے اور اے صرف ہو شان ہے کہ او دے کل سب کچھ موجود ہے ایک حدیث کچھ سی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میری ساری مخلوق جن انسان اور اس باقی ساری مخلوق یہ جو چاہے منگے میرے کو مطالبہ کرے میری بارداد درخواست کرے جو کچھ چاہے ساری مخلوق میرے منگے اور میں دے مطالبے اور دی درخواست دے مطابق ہر ایک نیو کی منگی ہوئی چیز دے, دے ماں تے فرمایا میرے او خزانے ہی ختم نہیں ہو سکتے جڑے میرے ہاتھ اندر اجے یہ تو علاوہ میرے اللہ کے خزانے پتا نہیں کن نے کتنے جو کچھ میرے ہاتھ اندر ہے میں ساری مخلوق نگی ہوئی چیز مہیا دیاں دے دا انہوں کہ ہاتھ والے خزانے ہی ختم نہیں ہو سک پھر وہ سب کچھ ہوا منگنا وہ چاہیے جہد کو سب کچھ ہو ضرورت مند اور محتاج نہیں وہ مستگنی ہے ہر شہ ہونی امید منگنا وہ چاہیے جن کو اپنی کوئی ضرورت نہ ہو کسی لالچ اندر نہ آ جائے کسی منگ والے چڑک نہ دے کہ تیری اپنی ضرورت واسطے یہ چیز رکھی ہوئی ہے یہ بھی منگنا عبادات اللہ کا ہی حق ہے ادب اور احترام دے سزاوار اللہ دی ذات اور ہستی جس ویلے کوئی شخص اللہ کے حقوق ادا کر دینا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن سوال کیتا رضوان اللہ علیہ وسلم فرمایا اتدرون ما حب اللہ علی العباد اے میرے ساتھیوں اے میرے دوستو اے میرے تیمان لیا کیا تو ہنو اے معلوم ہے کہ اللہ دا حق بندیاں کی ہے قالو اللہ کی اللہ نو معلوم ہے یا اللہ کے رسول نو معلوم ہے صلی اللہ ابھی نہیں دے کہ اللہ کا بندیاں کی حق آپ نے فرمایا اللہ تو حق ہے ابو دبادت کہ آج دی او اور انکساری دا اظہار کرگن او دے سامنے ہی جگن این اگو بندے بن جان وہ عبادت کرفات اپال اندر وہ عبادت اندر کسی نو شریق نہ بنا یہ اللہ کا حق ہے بندے کا پھر فرمایا اکدر عباد جڑے بندے اللہ دا یہ حق ادا کر کرتے اپنی ہمت دے مطابق اپنی طاقت دے مطابق اللہ نے کسے بھی کسی طاقت تو زیادہ کسے کم دا حکم نہیں دن بوجھ رکھا گیا ہے کسے سے او وہ او استطاعت اور طاقت دے مطابق ہے یہ سارا مکر اور فریب ہے کہ اس چیز بھی میری طاقت نہیں میں اے کر نہیں سکتا اللہ نے تے حکم ہی کوئی نہیں دا کر مل یوسرا یری دو بےکو مل اسرا اللہ تسانی کا ارا رکھتا ہے تنگ نہیں کرنا چاہتا کہیئے کہ تے میری طاقت تو باہر ہے یہ سارا مکر ہے جھوٹ ہے فریب ہے اللہ نے ہر شخص دی طاقت دے مطابق ہی حکم دیتا ہے کوئی کام کر کا فرمایا اتدرون ما حق العباد عباد اللہ جڑے بندے اللہ کا یہ حق ادا کر دیں کہ صرف وہ عبادت کر نورو نار شریک نہ ٹہران کسی نے جان ایسے بندیاں بندیا اللہ دے کی حق بن جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کہ ایسے بندیاں دا اللہ کے ذمے یہ حق بن ہے کہ اللہ انہوں اپنی جنت اندر داخل فرمائے تو سب تو پہلا زینا ہے سب تو پہلی سیڑھی ہے سب تو پہلا قدم ہے اس امت اندر شامل ہو جس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دن فخر کر ہے فرمایا اللہ میں نو اس ویلے موقع دیں گے کہ میں اپنی امت کی کثرت سے فخر کر سکوں اللہ نے اس امت ن باقی سارا امتان کے ہر لحاظ نل فوکیت دیتی ہے ہر اعتبار نل بہتر اور اعلی ارفا بنایا تعداد کے لحاظ نل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حوصلہ افزا ایک بات سڈے سامنے بیان فرمائی فرمایا قیامت دے دن اللہ کی طرفوں مختلف اعلانات جاری ہوں گے ایک اعلان یہ بھی جاری گا اے نا فرمانو اج میرے نیک بندیاں جو الگ ہو کے کھڑے ہو جائیں میدان محشر اندر یہ اعلان گا اللہ کی کو میرے نیک بندیاں جو ایک پاسے ہو جاؤ الگ ہو جاؤ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے نیک بندے ان سفا عرش دے ارد گرد بننیا شروع ہو جائیں اور سارا سفا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آنے والے نیک لوگ سارا سفا کی تعداد فرمایا ایک سو بھی ہو گئی ایک سف اندر جن انسان ہونگے یہ اللہ جی بہتر کل سفا نیک یا آ سو بھی ہوں گی فرمایا اللہ مجھے اس موقع تے فخر کا ایک اعزاز ادا کہ میرا سر فخر نال بلند گا اللہ بھی رحمت اور مہربانی نہ کہ آدم علیہ السلام کو لے کے عیسا علیہ السلام تک سارے نبیوں کے امتوں کے نیک آدمی ملا کے سفا صرف چالی بن گیا اور شامل فرمایا فرمایا میں اپنی امت دی کثرت سے فخر کر سکوں اوس دن میرے حق اندر اللہ نے اپنی حمد و ثنا کا ایک جھنڈا دتا ہو گا اور سارے انسان آدم علیہ السلام تو کے قیامت تک والے سارے انسان اب ناس تحت لوی سارے میرے جھنڈے دے تلے آ کے پناہ لیں اور کھڑے ہوں گے والا فخر اندر فرمایا میرا ذاتی کوئی ایسا مسئلہ نہیں میرے اللہ کی رحمت اور ہی میں ہے ایسے بندے جنہ نے اللہ کا حق ادا کر درف وہی عبادت کی کدی بھی شریک نہ بنایا اس بندے کا حق اللہ دے میں اے ہو گیا جانا کہ اپنی جنت دروازے وہ جنت درداس تو توحید یہ اندر اللہ نے اے فوائد رکھے نے انسانی زندگی سے یہ ایسے ایسے اثرات مرتب ہوندے نے کہ جڑا شخص یہ تو محروم ہے وہ او بدقسمت اور بدنصیب انسان کوئی ہو ہی نہیں سب تو پہلا انعام توحید دا اللہ نے جڑا عطا کرنا ہے وہ بخشش مغفرت اور رحمت ہے اللہ کی جڑا توحید تو خالی ہویا وہ کوئی بھی ہوگی قرآن اندر اعلان موجود ہے ان اللہ یا <قَابِه> اللہ نے توحید تو خالی شخص نو اور توحید تو خالی شخص کا نام کی مشرق. اللہ نے صرف گناہ جہاں ہے یہ مواف نہیں کرنا مشرق کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہ لا یا کا وق مَا لِمَن <يَشَعًا> اگر کسی کے عقیدے اندر شرک ہوا تو ملنی اگر وہ توبہ کیتے بغیر مر گیا توبہ کر لائی تو پھر سے معاملہ درست اور صحیح ہو گیا توبہ کیتے بغیر مر گیا عقیدی اندر شرک موجود ہویا لا یا سرا کا بے اللہ فرمان نے میں یہ گناہ معافی نہیں آباد اور ہمیشہ ہمیشہ تک ایسا بد نصیب آدمی جہن نمندر جلدر ہے روم شرک تو علاوہ باقی نے گناہ نے ان چو اگر کوئی گنا کسی دے امال اندر ہویا تو اے میری مرضی ہے کہ سزا دے کے معاف کر دے ماں, یا سزا تو بغیر ہی معاف کر دے. لیکن شرک مواف کرنا ہی نہیں سب تو پہلا نقصان سے مسرق آدمی نو اے پہنچ گیا کہ اللہ دے ہاں او محافی نہیں. اللہ دی دی ملکیت اندر کسے دوسرے نو لیان دی کوشش کرے پھر اللہ کو گسرا ہونا چاہیے جڑا حقیقی مارے پہلا نقصان مشرق آدمی اے پہنچے گا کہ او دی بخشش اور مبرت نہیں توحید والا آدمی اللہ گناہ کے کر دیں گے اپنی رحمت بلکہ پرانی مجید کی ہی ایک آیت اندر یہ ارشاد فرمایا قُلْ لا من رحمت اللہ، علم اللہ جميعا. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ان بندیاں میرا یہ پیغام سنا دو تک میرا یہ فرمان پہنچا دیو جنہ نے گناہ کر کر کے میریاں نافرمانیاں کر کر کے اپنے آپ نوں بہت بڑے خسارے اور نقصان اندر پا لے آئے جنہ نے اپنے آپ کے بڑے ظلم کر لے یہ پیغان دیو نا اللہ کہ اللہ کی رحمت تو مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو ان اللہ, يغفر اللہ سارے معاف کر دے واسطے ہے جیسے عقیقے اندر شرک موجود ہے بڑے گناہ کیتے ان شرک اگر ہے اور طولہ کیتے بغیر مر گیا کہ وہی کا سوال پیدا نہیں ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ جميعاً اللہ سارے گناف کرتے مشرق کیونکہ شرک سب تو بڑا ظلم ہے جڑا انسان اپنے آپ دکھا یہ تو بڑا ظلم اور کوئی ہے ہی نہیں اس کائنات ایک مواحد آدمی ان کی فوائد پہنچتے ہیں توحید نل اللہ وقد آشریق سمجھ سب تو پہلے سے بڑا دلیر اور بہادر شجاع ہو ہے توحید نل آدمی اندر دلیری آ بہادری اور شجاعت پیدا ہوں گی کیونکہ توحید کے من ہی یہ اور مفہوم ہی اے ہے کہ آدمی نل اے یقین ہو جائے کہ میرا رزق میرے اللہ کے اختیار اندر ہے کسے انسان کے اختیار اندر میری روزی اور میرا رزک تو مقبوم ہی یہ ہے کہ آدمی نقین ہو جائے کہ میری زندگی اور میری موت کا اختیار اللہ کو لے کسی انسان کو لے تو مقبوم ہی یہ ہے کہ آدمی نو یہ یقین ہو جائے کہ میری صحت اور میری بیماری تے اختیار اللہ نو حاصل ہے کوئی انسان نہ مینوں صحت دے سکدا ہے نہ مینوں بیمار کر سکتا ہے یہ سارے مقوم قران اندر موجود او الذی و احیا فرمایا اے میں ہی ہاں میری ہی ہستی اور میری ہی ذات ہے اماتا و احیا کہ جنوں چاہا موت دے جنوں چاہو زندہ رکھا جدوں تک چاہو زندہ رکھا موت خود نہیں آگی اللہ کی طرفوں بھیجی ہوئی آگی یہ قبضہ اور اختیار صرف اللہ کا ہے اگ ہاں کا وب کا فرمایا یہ اختیار میرے پاس ہے کہ جنہوں چاہوا میں ہسا دوں چاہو رولا داں رزق بھی میری شان ہے کہ کا رزق چاہ وسیع کر دیا کر چاہدو جد بندے توحید نصیب ہو جائے یہ ای ایمان اور یقین اے ہو جائے کہ میری زندگی اور میری موت میرے اللہ دے قبضے اندر ہے میرا رزق میرے اللہ د اختیار اندر ہے میری خوشی اور میری غمی سے میرا اللہ قادر ہے میری عزت اور میری ذلت سے میرے اللہ کی مرضی چلنی پھر باقی رہ کی گیا جن کی وجہ کو ڈرے دا بہادر اور دلر پھر کوئی ہو ہی نہیں سکے بڑا فائدہ پہنچتا ہے تو ہی اتنا کہ آدمی اندر بہادری آ جاندی ہے دلری آ جاندی ہے یہ کسے دے سامنے پھر چکتا نہیں کسے کو ڈرا نہیں اور قرآن مجید اندر ایسا مثال موجود ہیں کے مقابلے واسطے اپنی ساری سلطنت بڑے بڑے جادوگر بلائے کیونکہ موسیٰ علیہ اسلام سمجھ سی سمجھتا سر ان کا مقابلہ کرنے واسطے اپنی ساری حکومت چادوگر ماغت دی بلائے سارے جس ویلے وہ آگئے دن مقرر ہو گیا موسا علیہ السلام بھی میدان اندر پہنچ گئے ہوں بات شروع ہوئی اس زبان اندر وہ جادوگر کہیں لگے موسا توں پہلے وار کرنا ہے کہ اسی کچھ کریے موسا علیہ السلام نے فرمایا کرو تھی جو کرنا چاہو قرآن مجید کے الفاظ نے سہارو الناس لوگ دکھی ایسا جادو کیتا کہ کی ایک بہت بڑا میدان سی اندر رسی چھوٹے ٹکڑے کپڑے ٹکڑے لکھوں دی تعداد اکی ایسا جادو کیتا کہ کی دے پھر دے زندہ سپ نظر آن لگ پی لوگ لکھا دی تعداد پھر آن بیٹھا بڑکا مار رہا ہے کہ ہاں ہوں پتہ لگے گا نا موسم جس ویلے انہوں نے یہ وار کیا موسا علیہ السلام نے اپنے اللہ نو تعلق قائم کیتا کہ اللہ مینو ہوں کی حکم ہے اللہ کی طرف و فرمان یہ آیا ال کے الساف تو ترنا کیوں ہے اے تیرے ہاتھ اندر جہی لاٹھی ہے ذرا سادہ نام لے کے یہ میدان اندر سٹ دے پھینک دے موسا علیہ السلام نے جس ویلے وہ لاٹھی پھینکی میدان اندر وہ تو چھوٹے چھوٹے سپ سن ایک بہت بڑا اشدہ بن اشدہ بن گیا ایک کنارے تو انہیں انہیں سارے سپن نگلنا شروع کر دیتا سارے میدان اندر پھر کے ایک بھی سپ باقی نہ چڈیا سارے ہی نگل لے اس بعد اپنا ایک جبڑا زمین سے ٹیک دتا ایک جبڑا فضا اندر اٹھا کے پمکارنا شروع کر دیتا دن لے پھر آن بولے منہ کر کے گمکارے شروع کر دیا جس لے اے معاملہ ہویا پھر آن بھی تخت سے بیٹھا کمب رہا ہے ڈر رہا ہے جادوگر بھی اپنے سارے منتر جنتر پڑھ رہے ہیں لیکن اس لاٹھی کے وہ اج سے کوئی اثر نہیں ہو رہا انہوں نے یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ اسی پہ جادو نل کیتا سی جو کچھ کیتا سی موسا ایک حقیقت لے کے میدان اندر آیا ہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا اپنی لاٹھی پکڑ لو سوٹا اپنا پکڑ لو ہوں دیکھو بشری تازے اللہ دے حکم نال وہ سوٹا کتیا میدان اندر اللہ دے حکم نال ایک اش بنے بنیا اور انہیں میدان خالی کیتا ہے اللہ ہی فرما رہے نے موسا اپنی لاچی پکڑ لو کہ موسا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹنا شروع کر دیا یہ بچلی تقاض ہے اللہ نے فرمایا موسا ڈر گئے ہو سانو عید کا حل او لا ذرا پکڑو کہ صحیح یہ لاچی اتنی انہوں لاچی بنا دیا پکڑیا وہ لاچی کی لاٹھی جادوگر حقیقت دا پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں یہ سچ سچمچ اللہ دی طرف موجد ہے وہ سارے سارے ہی سجدے پی گئے اللہ تے ایمان لے اعلان کر دیتا تے در آؤن کہنا شروع کر دا اچھا مجھے معلوم ہو گئے گیا تھی اصل چوکھا دے رہے سو تھی موسا دے شاگرد شاگردو سے موسا تا استاد ہے نوزا یاد رکھو اگر تسی ایک بات نہ چڑی جو مظاہرہ کر رہے ہو ایماندار اگر یہ تبھی بات نہ آئے تے میں تو میں ایک, ایک بازو کٹوا دیاں گا ایک ایک پیر کٹوا دیاں گا اور اس کے بعد تارے نسولی پہ لٹکا دیں یہ دمکی دیتی پھر آن نے تاکہ جادوگر جڑے سن وہ مجمے سارے دا روخ ہی بدل گیا وہ ہوں میں ارد یہ کرنے لگا تھا کہ توحید جس ویل آ جی کہ آدمی کن دلیر ہو کننا بہادر ہو جاتا ہے جادوگر نے پراؤن جا جب دلہ نے وہ قرآن تعلیم فرما دی وہ اگو کہا جو ہے کر ل ما اپنے دل اندر کوئی حسرت باقی نہ رکھی تیرا جو جی جہ تک حیات الدنیا. زیادہ تو زیادہ تو تھی کرے گا نا کہ سانو مروا دے گا ساری زندگی دنیا نہیں ختم کر دے گا سارے دل چو ایمان تے نہیں فکر. تو نہیں کر سکتا کنی بہادری آ گئی کنی دلیری آ گئی تو عید وجہ انا اپنے رب حقیقت نے ایمان لے آئے ہیں سانت رب کا پتا ہی آج چلے اس واسطے لیا لے, لے آ وہ تیرا لانا خطا نہ تاکہ پیچھے جہیا سارے کولو غلطیاں ہو گئی نیو معاف کر دیں تو کر لے جو کر لے تو آدمی اندر جس ویسے توحید ہید آ جان یہ اللہ لا لاشریق حقیقتا من لینا اور سمجھنا شروع کر ہے پھر یہ ای اِن دلیر اور بہادر ہو جاتا ہے کہ دنیا دی کوئی بڑی تو بڑی طاقت چکا نہیں سکتی ڈرا نہیں سکتی۔ وہ شخص کنہ بدقسمت ہے کہ جڑا توحید تو خالی ہے اور بز لے وہ کدی درختوں تو ڈرتا پھرتا ہے کہ یہ ہاتھ اندر میرا کوئی نفع اور فائدہ نہ ہو کدی پتھروں تو ڈرتا پیا ہے کہ یہ نہ میرا کچھ بگاڑ دین کد تو ڈرتا ہے کہ یہ نہ میں مجھے کوئی نقصان پہنچا د وہ بدل ہو جانا ہے مواحد بہادر اور شجا کے دلیر ہو جاتے تو دلری آ جاتی انسان مشرق آدمی وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے پہ در پہ جس ویل ہے تکالیف پہنچ دیا غم اور سدمیا تو دو چار ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا کہ اسی مایوسی کا شکار ہونے بعد انسان خود کشی سے اتر آ ہے کہ میں اپنے آپ ختم نہیں والا آدمی کدی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں انہوں ہر وقت اپنے اللہ سے یقین اور ایمان ہو کہ یہ اگر تکلیف آئی ہے کہ کوئی گل نہیں میرے اللہ کا قانون ہے کہ تکلیف تو بعد آرام ملتا ہے انہوں یہ یقین ہوں کہ یہ تکلیف میرے آرام کی خوشخبری لے کے آصیبت جی میرے گنا مدد مافی کا سبب بن کے آئی انسان بیماری اندر کن لاچار ہو جاتا ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے ابھی آزمائش کے قابل نہیں لیکن بے شمار ایسا بیماریاں نے کہ اندر انسان بالکل لاچار اور بے بس ہو ہے ہر وقت ان کو ایسی تکلیف لاحق رہتی ہے کہ جڑی چین نہیں لین دینی لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان واسطے فرمایا لا تو ان اللہ مسلمان بیماری یہ بھی حکمت تو خالی نہیں آتی اللہ مسلمان بیمار کر کے خود ہی صبر دی توفیق دے, دیں دے کہ نال سارے پچھلے گناہ گا کر توحید والا آدمی کبھی مایوسی کا شکار نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن بیٹھیا بیٹھیا اپنے ہیں نو کیا بیٹیا نیا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یوسف گم ہوئے نو مدت ہو گئی آنسو بہ بہ کے باپ کی بینائی اور اکی ختم ہو چکی ہیں آج دو ری یوسف میمو اج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بیٹے کہ ہڈیاں بھی باقی نہیں بیڑیا کھا گیا ختم ہو گئی تھی یہ کہہ رہے فرمان لگے لا کئی اصو مر روح اللہ ہلو لا میر اللہ ہا القوم ملک ایک ایماندار شخص اللہ کی رحمت کو کدی بھی مایوس نہیں ہو سکتا مایوس وہی ہو ہوتا ہے جہاں اللہ سے ایمان نہ ہوئے. کافر اور مشرق مایوس ہوتا ہے مومن کدی مایوس نہیں سچ مچ وہ خوشبو ہی نہیں تھی یوسف کے کپڑے آ رہے سن یوسف کی کمیس آ رہی تھی باپ دے کول وہ کمیز چلی ہے تو باپ نو خوشبو ہونی شروع میرا یہ کرتا لے جاؤ میری کمیز لے جاؤ جا کے میرے باپ کے چہرے کے اس کورتے اور کمیز میں اس طرح پھیرو گے کہ اچھی ٹھیک ہو جائے پر تبدیل بسیرا جس ویلے میرے باپ جی ہاں ٹھیک ہو جا تو انہوں نہ لے کے تصویر سارے اتنے میرے کو لکھا جا۔ اللہ دکھا دے رہے اس قسم دے موجودات اور یہ سب کچھ ساری تعلیم واسطے ہے کہ مسلمان کدی مایوس نہیں ہوں مسلمان کدی نا امید نہیں ہوں یہ اللہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دینا رزق کا معاملہ ہے بخا بیٹھا ہے پیاسا بیٹھا ہے بچے سامنے بلک رہے بظاہر کوئی ذریعہ نہیں خوراک دا اللہ پرمانے کسی نے مہموں گمان اندر بھی کدی نہیں آیا کہ میں اتو رزق پہنچا دیا مایوس نہیں نہ امید نہیں کہ ایک توحید والے نوی خوبی حاصل ہوتی ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا مشرق سے ہر وقت نا امید اور مایوس نہیں ڈرتا ہے وہ دل اندر خوف ہے کہ پہلے مجھے ای نقصان پہنچے ہو ناراض ہو گیا کہ ای نقصان ہو جائے گا اور ناراض ہوا کہ اہ تکلیف آ جائے گی تو ہید والا شخص جہ ہمیشہ صبر اور کناس دا دامن اپنے ہاتھ اندر رکھتا ہے کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں ایمان ہے کہ میرے رب کی مدد ادو آنی ہے جدو میں صبر کرانے مجید اندر اللہ نے اپنی مدد منگن دو طریقے سکھائے نے فرمایا اے ایمان دا دعوی کر تو اگر میرے کو مدد حاصل کرنا چاہتے ہو میری امداد کے طالب ہو تو ای دل چاہتا ہوگی کہ میں تھرڈا ساتھ دے وہ دو ہی ذریعے ایک تو صبر کرنا آئی ہوئی تکلیف سے اور نماز پڑھنا دوسرا طریقہ ہے نماز پڑھنا بے بےسبری کر کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا وہ چیز بھی چلی جانتی ہے انسان اپنی پہلیاں نیکیاں بھی ضائع کر بے ہے بےسبری ایمان تک ضائع ہو جاندہ ہے نیکیاں برباد ہو ہیں فرمایا مدد ملتی ہی صبربرا آدمی اللہ مدد نہیں کرتا اللہ انہوں پھر ان چڈ ہے کہ جا اگر تو میرے فیصلے سے راضی نہیں تین میرا فیصلہ قبول نہیں کہ میرے خلاف جس عدالت اندر اپیل کرنی وہ جا کے کر صبر کر دلہ جی بتا کر دینا ایک واقعات ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ یہ خامد سن حضرت ابو سلمہ رضی اللہ وعنی. مائی صاحبہ فرماندیاں نے کہ میرے خامد ابو سلمہ جس ویلے فوت ہوئے رضی اللہ خان چھوٹے چھوٹے میرے بچے سن کہ ابو سلما اچھا اچھا خامد سی وہ دا میرے نال اینا اچھا سلوک سی کہ فوت ہون تو بعد ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا سر جب مینو ابو سلمہ سلما بھولیا ہو میری آنکھیں جو ہر وقت آنسو جاری میں بچیا دیکھنی ہی ہیں تد لوگی ہیں جی ابو سلمہ دا سلوک یاد آ رہا ہے تو پھر آنسو بہانی ہے نے میں آ رہا بے چینی ہر وقت لاہق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی فرمایا اے صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا پڑیا وہ دعا کی تھی اللہ اجرنی فی مصیبتی وقلف لی خی رم منہا یہ میں دعا ہے اللہ اجرنی فی مصیبتی وقلف لی خیرمنہ ترجمہ میرا یہ ہے اللہ اے میرے اللہ اجرنی فی مصیبتی یہ جہی تکلیف اور مصیبت منتو پہنچی ہے نا یہ میرے اضر عطا کری صدمہ بہت بڑا پہنچے ہیں. تکلیف بہت بڑی پہنچی ہے یہ میرے اضر ادا کری یہ میرے صبر کی توفیق دے لم من ہاں اللہ نالو بہتر ہو چیز مینو عطا کر مکوں گی نالو بہتر چیز عطا کر مائی صاحبہ فرمانیاں نے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھی میں یہ دعا پڑھنی شروع کر دیتی اللہ تعالیٰ نے میں میم صبر دے دیتا میرا دل جڑا وہ ٹھہر گیا خبر آ گیا لیکن میں سوچتی رہی کہ اللہ یہ اتو تک میں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یا اللہ جہی تکلیف منتھ پہنچی ہے جہاں نقصان میرا ہو گیا ہے اے یہ مجھے صبر دے اور اے دا اضر دیں یہ جا دعا اگلا حصہ ہے وَخْلُفْ خَيْرًا مِنحا تو بہتر اور چیز عطا کریں میں اے سمجھ نہیں سا سکتی اور سوچتی سا کہ کیا ابو سلمان ہود کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں یہ سوچتی فرمانیا نے میں پڑھتی رہی جس ویلے میری عدت پوری ہو گئی عدت میں دن گزر گئے سے شادی کرنے میرے حقیقت کہ صبر بھی اللہ نے دے دلما پہ ادھر بھی مل جائے گا اور ابو سلمان اللہ اللہ اور یقین رکھتا ہے اجر بھی دے گا اور میرا نقصان پورا ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ تو بہتر عطا کر دے گا جب کہ ایک مشرق آدمی ہمیشہ مایوسی کا شکار دا ہے اللہ سہن تو والا بنا دے اللہ دی سمجھ عطا کر دے اور مرد دم تک اللہ تو دے قائم رکھے خاتمہ تو دے ہو اللہ جا کے ملیے کہ سا مکالمہ ساری گفتگو اور بات چیت کہ اللہ یہ ہوا ابھی تین سمجھ دے سا لوگوں کو ڈرے نہیں اللہ تن وقت لا شریک شریق سمجھ دے سا کسی کے سامنے جگے نہیں اللہ تن وقدہ لا شریک سمجھ دے سا کسی کو منگیا نہیں اللہ تن وقد لا شریک سمجھ دے سا جنگ عزت جنہیں ادب جنہیں احترام تیرا کیتا کسے ہور ہو سکے دل اندروز نہیں کہ اُنہیں احترام اینی انہ عزت اور ادب نہیں تھی اگر یہ نعمت مل گئی تو انشاءاللہ شاء اللہ قیامت سارا چھٹ جان گیا تکلیفہ دور ہو جائیں گے اللہ نہیں قیامت تک آن والے لوگوں کو توفی قطع فرما دے کہ ایسی توحید نو اپنے سینے اندر جگہ دئیے ان ایک دو مسئلے دوستان نے دریافت کیتے نے ایک تو یہ کہ پیشاب کی کنی مقدار جڑیوں کپڑے نو پلید کر دینی ہے پیشاب کا ایک قطرہ بھی تے کپڑا پلید ہو جائے مقدار معین نہیں جی چیز گندی ہے وہ تھوڑی بھی گندی ہے زیادہ بھی گندی ہے البتہ ایک فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے فرمایا اگر بچے کا پیشاب کپڑیاں سے پی جائے تو چھٹے مار لینا ہی کافی ہے وہ پاک ہو جانے ہیں کپڑے لیکن بچی کا پیشاب ہوے تو جدوں تک وہتا نہیں جائے گا پاک نہیں ہوگا یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیا ہے اللہ تعالی نے بچے اور بچی دی فطرت اندر کچھ فرق رکھیا ہے شروع تو بچے دا پیشاب چٹے مارن ہو جائے گا کپڑا اور بچی دے پیشاب والا کپڑا تو تیاں پاک دوتیاں چٹے مارن نہیں ہوگا مقدار کوئی معین نہیں ایک چھٹ بھی پی جائے تر بھی پلیز ہو جائے گی دوسری بات کسی دوست نے حوالے دے ایک ہی کی گزشتہ جمعہ اندر اے بیان ہویا تھی کہ عورت کسے ملک یہ سربراہ تے خجا او وزیر اور مشیر بھی نہیں بن سکتی اے اسلام کا ایک مصدقہ فیصلہ ہے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں بات یہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرائز کنٹرول کمیٹی بنائی اپنے دور خلافت اندر تو او دی سربراہ ایک عورت بنائی اے بے بنیاد الزام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے او خلیفہ او صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدے بارے اندر قرآن اندر آنڈ ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر جا کے ایک کیا کہ اللہ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی باردہ اندر دعا کرو اللہ عورتوں سے پردہ فرض کرے عمر کی اس دعا اور ایس خواہش سے اللہ نے قرآن اندر پردے کا حکم نادو کہ کیا خلیفہ عورت پرائز کنٹرول کمیٹی کی سربراہ بنا سکتا ہے یہ بنیاد کوئی نہیں اس بات کی بے بنیاد الزام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی کو اس بات کا ثبوت ہے تو وہ مہیا کرے پیش کرے اے سب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے نوں، اس خطرے کو سڈے تو ٹال دے وے آمال سارے ہی سارے سامنے آ رہے ہیں اللہ کسی قوم سے ظلم نہیں کرتے جو کچھ اتنا بیجیا ہے وہ ہی کٹنا ہے ساڑھی پھر بھی دعا ہے کہ اللہ اس فتنے سڈے تو ہٹا دے تو دور فرما دے وے یہ بے بنیاد گل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے الزام ہے اور ایسے بدبخت بخت کو قیامت دن حضرت عمر پوچھنے کہ کیڑی عورتوں میں سربراہ بنایا تھی پرائز کنٹرول کمیٹی ایک بات اور سن لو کہ سارے دوستوں بزرگاں علم اندر ہے کہ ساری مسجد دے محترم نمازیاں ہم تک تین گڈیاں چوری ہو چکی مختلف اوقات میں پہلی گی روزین چوری ہوئی پچھلے رمضان اندر اور تو بعد اگست کے مہینے اندر ایک وزیرو چوری ہوئی اور ایک گی گزشتہ جمعے پچھلے جمعے کے کتے اندر چوری ہوئی اور افسوس رمضان اندر جڑی گی چوری ہوئی تھی اور پچھلے جمعے جڑی گی چوری ہوئی وہ سارے ایک ہی دوست دیا دو گڈیا اللہ انہوں نے استقامت دے صبر دے بہتر ازر دے لیکن دکھ ہے نقصان دا کہ ایک آدمی نیکی کی خاطر دس پندرہ میل تو چل کے آدھے یہ سلوک ہوگی اس شخص کی بد بختی اندر پہ کوئی شک ہی نہیں نا جا کسی نمازی نال یہ سلوک کر دیں لیکن سان بھی کچھ سوچنا پائے گا کچھ انتظام کرنا پائے گا کہ آخر یہ کی وجہ ہے کی ہو رہا ہے اس ملک اندر سارے ڈاکو اور چور ہی آ رہے ہیں وہ کہڑی حکومت ہے جیڑی ریڈیو سے ٹی وی سے اخبارات اندر اپنے اپنی سفتیں بیان کر دیے مسجد اندر اون والے نمازیاں اس سلوک ہو رہے ابھی حکومت کے بھی کن چواز آواز پہنچانا رہے ہیں کہ اس ملک اندر این بد انتظامی ہو گئی اس حد تک انسان پہنچ گیا کہ کوئی چیز بھی وہ کسی جگہ پہ بھی محفوظ نہیں اگر کسی دوست نے جس طرح کہ ایک دو شواہد ملے نے کہ میں ایک دوست نے کیا میں آیا تو اپنی گی پارک کر رہا سوں فلاں رنگ دی فلان قسم دی گیڈی کوئی کھول رہا سر کوئی وہر بیٹھ رہا سی کچھ تھوڑے جی اس قسم دے یعنی شواہد ملے نے کسی دوست دے علم اندر کوئی ہو سلسلے اس اس اندر بات ہو ہوئے تو وہ سارے تک پہنچائے تاکہ ایک طریقہ اختیار کیتا جائے اس قسم دی شرارت کو تلاش کرنے کا کہ کون خبیس آدمی ہے جہاں سارے پیچھے رہے کن گڈیاں ہوں تک چوری ہوئی او دوست چوری ہوئی ہے او داروگے اللہ اور سواب نوازے صورت اندر پورا کرے اور بہتر ادا کرے لیکن اس ظالم کو بھی اللہ سارے ہاتھ اندر دے جائے کام کر رہے ہیں یہ بھی نا ہوا اگر اس سلسلے اندر کسے دوست طرح کی کوئی معلومات ہو کہ کوئی آدمی گی کٹتا لے جانا چلا وہاں دیکھا ہوئے تو وہ مہربانی کر کے سانوں وہ بارے اندر کچھ دسن تاکہ سارے خیالات میں مجتمے کر کے پھر کوئی صورت اختیار کی جائے آخری بات یہ ہے کہ سارے ایک دوست نے انہوں کے عزیز شیخ محمد تجمل صاحب بہت ہو گئے ہیں چوبی ستمبر نو کہ انہ لی خواہش یہ ہے کہ ابھی انہوں کا جناب کا غائبان پڑھ دیں گے